والوں کی ملاقات مشہور کیریکٹر ایکٹر کمار سے کروا رہے ہیں کمار کا اصلی نام میر حسن علی ہے یہ لکھنؤ میں پیدا ہوئے اور وہیں سے انہوں نے اپنی فلم زندگی شروع کی پھر یہ بمبئی چلے گئے وہاں انہوں نے بے شمار فلموں میں ہر طرح کے کردار کامیابی سے ادا کیے اب تک تقریباً 120 سو فلموں میں اداکاری کر چکے ہیں اب یہ پاکستان آ ہیں اور یہاں کی کئی زیر تکمیل فلموں میں مختلف کردار ادا کر رہے ہیں سلیم فلم اسٹار کمار سے آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں دیکھ ہے گلچی اسے کہتے ہیں فرتے اتحاد آج اتفاق سے آپ یہاں تشریف لے تو آپ سے دریافت کیا کرنا تھا کہ انڈیا سے آپ پاکستان کیوں تشریف لائے میں اس لیے حاضر ہوا یہاں کہ میرے بچے چلے آئے اور وہ متواتر مجھ کو اس پر مجبور کرتے رہے کہ میں بھی یہیں چلاؤں یہ ایک چیز تھی جو مجھ کو یہاں کھینچ لائی اور الحمدللہ یہاں آنے کے بعد میں مجھ کو جو سکون حاصل ہے خدا ہر ایک کو یہ سکون دے آمین کمار صاحب آپ یہی قیام کریں گے یا واپس جانے کا ارادہ ہے آپ کا الحمدللہ میں پاکستانی ہو گیا ہوں مجھے کوئی خواہش نہیں ہے وہاں واپس جانے کی کمار صاحب آج میرا جی چاہ رہا ہے کہ آپ کی ماضی کے بارے میں کچھ آپ سے دریافت کروں فرمائیے تو آپ فلمی دنیا میں کس طرح آئے تھے سائلن زمانے میں میں روڈال فلمٹینو کی پکچریں دیکھا کرتا تھا جس میں سے دو چار پکچروں کا نام مجھے یاد ہے ایگل شیخ اور سن آف دا شیخ وہیں سمجھ کو شوق ہوا کہ میں بھی فلم میں کام کروں چنانچہ میں نے کام کرنا شروع کر دیا پہلی میری ایز اے ہیرو فلم بنی ہے لکھنؤ میں جس کا نام تھا رفتے یاد رفتر دیویکی بوس نے ڈائریکٹ کی تھی نیو تھیٹر وہاں چار پکچروں میں کام کیا جس میں میری ایک پکچر بہت کامیاب ہوئی جس کا نام تھا پورن بھگت مجھے یاد ہے کمار صاحب آپ نے زندگی میں معلوم نہیں کتنے کردار ادا کیے ہوں گے میں تو کم از کم گننے سے قاصر ہوں ویسے کیا یہ دریافت کر سکتا ہوں کہ آپ کے خیال میں آپ کا بہترین کردار کون سا تھا حضور کردار کا جہاں تک تعلق ہے میں تو ہر کردار کو اسی طرح سے کرتا ہوں کہ وہ اس میں کوئی کثر باقی نہ رہ جائے اب یہ آپ لوگوں کو منصر ہے کہ میرے کس کردار کو آپ پسند کرتے ہیں کس کو نہیں پسند کرتے ہیں میں ہر کردار میں ڈوب جانے کی کوشش کرتا ہوں یہ بھول جاتا ہوں کہ میں کیا ہوں کمار صاحب آپ اپنے تجربے سے ڈائریکٹرز کو بھی کچھ فائدہ پہنچاتے ہیں یا ان کو کچھ مشورے وغیرہ دیتے ہیں نہیں مجھ کو مشورہ دینے کا کوئی حق نہیں ہے ایسا ہوتا ہے اکثر کہ کچھ مشورہ بھی دے دیتا ہوں اور وہ ایکسپٹ کر لیتے ہیں ورنہ میں ان کو یہی آسانی ہوتی ہے میرے ساتھ کام کرنے سے کہ وہ مجھ کو سمجھا دیتے ہیں اور میں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں ان کو یہ دقت نہیں ہوتی کہ وہ مجھ کو ایکٹنگ کر کے بتلائیں اگر کچھ غلطی ہوتی ہے مجھ سے تو وہ میرے کان میں آ کے کہہ دیتے ہیں کہ کمار صاحب یہ اس طرح سے کر دیجے. وہ اتفاق ان کی مرضی کے مافق ہو جاتا ہے بس اور ورنہ میں تو ہر پکچر میں اپنے تہن ٹفل مکتبی بھی سمجھتا ہوں کمار <laughs> صاحب یہاں تو آپ فلموں میں کام کر رہے ہوں گے تو کیا ہمارے سننے والوں کو آپ بتانا پسند کریں گے کہ یہاں کون کون سی فلموں میں آپ کردار ادا کر رہے ہیں حضور پہلی فلم تو میری توبہ ہے اس کے بعد چھوٹی امی پاکیزہ اسمک اور یہاں کراچی آیا وہ ہوں میں ایک پکچر میں کام کرنے کے لیے جس کا نام ہے ہیڈ کانسٹیبل جی اور ٹائٹل رول ہے اس میں فی الحال تو اتنی پکچریں ہیں हुँ. ان پکچرس کے بارے میں آپ کچھ کہنا پسند کریں گے اس میں اب تک جو میں نے پکچر دیکھی ہے وہ توبہ دیکھی ہے हुँ. اور ڈائریکٹر نے اس میں بہت محنت کی ہے مجھے پکچر بہت پسند ہے امید ہے کہ یہ پکچر ضرور چلے گی توبہ میں خاص طور پہ آپ کو کون سا مقام پسند ہے توبہ میں مجھ کو قوالی جہاں گائی گئی ہے وہ جگہ بہت زیادہ پسند ہے یہ نہیں کہ اس میں اس قوالی میں میں, میں شریک ہوں بلکہ وہ سچویشن کچھ اتنا اچھا ہے کہ تعریف کرنے کے قابل ہے हुँ. ایسا تو نہیں ہو گیا کہ دیکھنے والے کہیں توبہ وہ میں نے زبانی توبہ اس میں کوئی کی نہیں ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ روحانی ضرور توبہ میں نے کی ہے اور مجھے امید ہے کہ میری اس روحانی توبہ سے لوگوں کو کچھ نصیت ہوگی جس طرح سے کہ روحانی توبہ کی ہے میں نے کی ہے اس طرح سے وہ بھی سب بری باتوں سے توبہ کر لیں گے ان اللہ کمار صاحب اس میں فلم توبہ میں آپ کا کردار کس قسم کا ہے میں ایک رئیس آدمی تھا مغروب تھا یہ نہیں خیال کرتا تھا کہ جو کچھ دولت میرے پاس ہے یہ جا بھی سکتی ہے مگر جب چلی گئی اور یہاں تک نوبت پہنچ گئی کہ میں دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے لگا اس کے بعد اتفاق سے دماغ میں آیا کہ توبہ کر لو یا کسی ایک بچی نے مجھ سے کہا کہ بابا شراب نہ پیا کرو کچھ ایسا اس کا بابا کہنا اچھا معلوم ہوا کہ مجھ کو اپنی بچی یاد آ گئی اور اسی وقت میں نے توبہ کر لی हुँ. اس کے بعد سے وہ توبہ میری مقبول ہو گئی اور جو کچھ میں نے کھویا تھا سب کچھ مجھ کو مل گیا کمار صاحب قطع کلامی معاف فرمائیے گا اس بچی کا توبہ کہنا آپ کو بہت پسند آیا تھا اور اس وقت آپ کی طرز ادا مجھے بہت پسند آئی ہے کیا یہ ممکن ہوگا کہ فلم توبہ کے کچھ ڈائلاگس سنا سکیں جی ایک شعر ہے جس نے مجھ کو بہت زیادہ متاثر کیا اور میں نے کوشش کی ہے کہ دوسروں کو میں متاثر کر سکوں جی ہاں فلم میں سے غیر نشاط ہے کس روح سیاح کو ایک گونہ بےخی مجھے دن رات چاہیے یہ میں نے اپنی لڑکی سے یہی شعر اس کے سامنے پڑھا تھا جس پر اس نے کہا بابا شراب نہ پیا کرو کمار صاحب یہاں جو فلمیں بن رہی ہیں جو فلمی ماحول آپ کی نظر سے گزرا ہوگا اس کو دیکھ کر آپ نے کوئی رائے قائم کی نہیں جو کچھ کہ ہونا چاہیے وہ سب کچھ ہے یہاں hmm. صرف دو چار چیزیں نہیں ہیں بیک بیکشن یہاں نہیں ہے ابھی تک hmm. اس کے علاوہ میں تو ہر چیز وہ پاتا ہوں جو وہاں تھی کیا خیال ہے ترقی کے بہت زیادہ امکانات ہیں ہمارے ہاں پاکستان میں بالکل ہیں اور آپ کی انڈسٹری کو بھی ایسا کتنا ہوا ہے دوسرے ملکوں کی انڈسٹری میں تو ڈائمنڈ جی گولڈن جی ہو چکی ہے یہاں تو ابھی بارہ تیرہ بارہ تیرہ کیا کر سکتا ہے اس سے کہیں زیادہ پاکستان کی انڈسٹری نے کیا ہے اس کا امید ہے کہ آگے ضرور کامیابی ہوگی اور اچھی فلمیں بنیں گی اور اب بھی بن رہی ہیں کمار صاحب لوگوں نے یعنی فلم بھی طبقے نے آپ کو سکرین پہ دیکھا ہے اور آج اتفاق سے آپ کی گفتگو بھی براہ راست سن رہے ہیں تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی پسند کا کوئی ریکارڈ بھی سنیں ایک فلم ہے توبہ جس کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں اس میں ایک گانا ہے المدد مجھ کو بہت زیادہ پسند ہے اور اگر آپ سنائیں گے تو میں بھی خوش ہوں گا اس کو پھر سے رکے یہ سنیے نواز اچھا کمار صاحب میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا یہ ہائسنس سنس بلب بنانے والوں نے کی خدمت میں ایک توحفہ پیش کیا ہے اس میں ان کی کچھ بلبس ہیں ہائسنس سنس اور ٹیوب لائٹس ہیں آج تک آپ کا سابقہ فلم کی روشنیوں سے پڑتا رہا ہوگا آپ انہیں بھی استعمال کیجئے مجھے یقین ہے آپ انہیں پسند کریں اس کی روشنی بہت خوشگوار ہوتی ہے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتی ہے اور اس ستیے کا بہت بہت شکریہ نوازش انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی ضرور خدا, دلو حافظ. دلو خدا دلو حافظ.